کچھ اصل یہ ناؤ کے منہ مشرق آ مغرب کی طرف کرو ہاں کا یہ کہ آمان لائے اللہ اور قامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکیوں ہے اور راگیر اور سائلوں کو اور گردن چوڑانے میں اور نماز کام رکھے اور ذکو دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نی اپن بات سچی کی اور یہی پر ہزگار ہے